السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو. حضرات یہ کی پیشکش ہے. شیخ حسد اللہ مدنی شیخ میراج ربانی علماء کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اسلامک ڈیش اللہ ڈاٹ کام ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محزفاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السمين أليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنسل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون وقال تعالى في مقام آخر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلهم واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالغاضل ويسدون عن سبيل الله اللهم أشلي على محمد وعلى آل محمد كما ثليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسمك حمد hamdolfanah کی اور بڑائی اس خالق اجزا بچل کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کی تھے بھی کہیں مسلم موجود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نسارا تو تمتن میں ہنوت میں تم ہو نسارا تو تم میں ہنوت یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور تقلیب کی روشتے تو بہتر ہے خودکشی تقلیب کی روشتے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام عزت معاف اسلامی ماؤ اور بہنوں آج ب تاریخ آٹھ رجب سن چودہ سو اکیسری مطابق پانچ اکتوبر سن دو ہزار بیسویں بروز جمعرات کو کنگ فید ہاسپٹل جدہ کے اس وسیع اور عاری حال میں جو اجتماع زیر اہتمام آل اسلامک دعوت سینٹر جدہ منعقد ہو رہا ہے اس میں میری تقریر کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور جس ٹاپک پر مجھے کچھ بیان کرنا ہے وہ موضوع ہے اندھی تکلیف میں وقت کی نداقت کو محسوس کرتے ہوئے مختصر طور پر اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں میری تقریر کے جو چند اجزا ہیں عناصر ہیں پوائنٹس ہیں میں شروع میں اس کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں درجہ بدرجہ کس طرح سے اپنے اس موضوع کی تکمیل کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں مکمل طور پر اس موضوع کو میں بٹھا سکوں اور اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھ سکوں سب, سب سے پہلے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ ان شاء اللہ ان کا درجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا نمبر دو تقلید کا لغوی دکشنری کے اعتبار سے معنی اور مفہوم کیا ہے اختلاح شرح میں تقلیق جس کو کہتے ہیں یہ بیان کئے جائیں گے نمبر تین اندھی تقلید کا معنی کیا ہے اور اس کے اوپر چند مثالیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی کہ کس طرح سے اندھی تخلیق ہوتی ہے اور کس کو کہا جاتا ہے نمبر چار عمر صادقہ میں پچھلی امتوں میں جو انبیاء اور رسول آئے ان کی امتوں میں تخلیقی مزاج تھا یا نہیں تھا اگر تھا تو پرانے کریم میں اس کی کچھ مثالیں وہ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی اس کے بعد نمبر پانچ دعوت حق یا دلائل و براہین کے مقابلے میں آبا اور اجداد پرستی کا ہیلا اور حجت اور اس کو دلیل میں پیش کرنا اس کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے نمبر چھ پرانے کریم کی روشنی میں اس کی تردید بیان کی جائے گی جی. ان شاء اللہ نمبر سات اہل مکہ کا دعوت و دعوت توحید و سنت کے مقابلے میں کیا جواب تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی تو اس وقت ان کا جواب کیا تھا نمبر آٹھ تقلیق یہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے چاہے یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے نمبر نو تقلید کتنی طرح کی ہوتی ہے عملی تقلید ہے اعتقادی تقلید ہے دینی تقلید ہے دنیاوی تقلید ہے مسلمان آج ان دونوں میں ملوث ہیں اس کی مختصر کی انشاءاللہ شاء اللہ تعریف کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا نمبر دس اعتقادی تقلید کس طرح سے آج امت کے اندر پنپ رہی ہے اور کس طرح سے امت مجلمہ اس کے اندر ملوث ہے اسی طرح نمبر گیارہ عملی تقلیف اور تہذیبی تمدنی اخلاقی معاشرتی سماجی اور اس طرح سے اور بھی جو تکالیف امت مسلمہ نے پھیلی ہوئی ہیں اس کا بھی خاکہ پیش کیا جائے گا نمبر بارہ قرآن و احادیث سے تمام تقلیدی امور کی ممانعت اور نمبر تیرہ آخرت میں ان مقلدین کا حشر کیا ہوگا اس اس کے نمبر تیرہ اس کے بعد میں پورے پورے لیکچر کا پورے محاضرے کا پوری تقریر کا نچوڑ اور لبے لباب اور نتیجہ آپ کی خدمت میں ان شاء اللہ تباب تعالیٰ رکھا جائے گا تو یہ چند اجزاء کے ہمارے عناصر تھے ہماری آج کے تقریر کے جو میں نے مختصر نام کی خدمت میں رکھے ہیں آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں اپنے موضوع کی میرے عزیز سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا میں مناسب سمجھتا ہوں اللہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا اور یہ قرآن کے ترجمے ہی یوں سمجھیے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہیں اور تمام باتیں اس کے اندر اللہ رب الزت میں واضح کرتی ہیں ہمیں اس میں مزید کچھ کہنے یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ شریف نے سورہ معدہ آیت نمبر 145 کے اندر اللہ تبارت نے ارشاد فرمایا و ادا جب ان سے کہا جاتا ہے ان کفار و مشرقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان باتوں کی طرف جنہیں اللہ نے بیان کیا ہے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہس بنانا وجد نہ آباانہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے باپ داداؤں کی روش باپ داداؤں کا طور طریقہ ہی ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہمیں وہی کافی ہے اب الخاند اللہ فرماتا ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ دادے کچھ نہیں جانتے تھے وہ جاہل تھے اور وہ غیر ہدایت یافتہ تھے اسی طرح دوسری جگہ اللہ بہشید نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نسارہ کے سلسلے میں آئے تھے قریب ہوئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے اماموں کو اپنے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا اور مصیب نے مریم کو بھی رب بنا لیا لیابد اللہ لیا واحد حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور اور کسی کی عبادت و بندگی نہ کریں اللہ رب الجیداد بات ہے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ سور توبہ آئے نمبر اکتیس اسی طرح اللہ محدود عاشق نے شاید یہ بیان کرنے کے بعد میں یہ آئے اللہ نے بیان فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو من الاحباری یہ جتنے بھی اکثر و بیشتر تیر اور اکثر و بیشتر یہ مولوی اکثر و بیشتر یہ قائد و رہنما بننے والے لوگ یہ نیا کو لوناس بل باسل اے ایمان والو تمہیں ہم خبردار کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے گی باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ یسونان سبیل اللہ اور لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں جب لوگ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں نبیوں کے پرمودار کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ اکثریت جو علماء برے علماء کی ہے یہ پیروں کی فخیروں کی بزرگوں کی،, کی ہے اکثریت ان میں ایسی ہے جو راہے حق سے لوگوں کو روکتے ہیں تو اس طرح سے یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو یہ بیانات کیے ہیں یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہر جگہ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادی اٹھا کر کے دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر میدان میں ہر جگہ ہر ہر موڑ پر اپنی اطاعت اور پیروی کا اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار پیروی کا حکم دیا ہے بلکہ فرض اور واجب قرار دیا ہے کہ بس انہی کی اعتاد پیروی کرنی ہے اور کائنات میں کسی کی بھی پیروی اور اعتبار نہیں کرنی ہے ان کی مخالفت میں ان کی مخالفت میں ورنہ ہم تو اپنے باپ کی بھی کرتے ہیں ہم صاحب اپنے علماء کی بھی کرتے ہیں ہمیں صاحب اپنے بڑے کی بھی کرتے ہیں لیکن ان کی مخالفت میں اللہ کے رسول کی مخالفت میں کسی کی اعتبار حرام ہے کسی کی پیروی حرام ہے اور ایمان کی اثاث اور بنیاد کسی موضوع کو اللہ وادہ اللہ شریف نے قرار دیا ہے رستہ فرمان سنو اللہ وادہ اللہ شریف نے فرمایا فلاح و ربی کا حق کاقی تم مل جدوسی الفارم و تسلیما تسلیم تسلیم. اے روبو سن لو تمہارے رب کے شبریائی اور ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ مومل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں حکم پیسل جج نہ بنا اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اسے شرح صدر کے ساتھ کھلے اس سینے کے ساتھ قبول نہ کر لیں وہی سلیم التسلیمہ اور جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اس طرح ان باتوں کو تسلیم نہ کر لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ اللہ بحد اللہ شریف نے تو اس طرح ارشاد فرمایا اور ہدایت کی بنیاد ہی نبی کی اطاعت اور پیروی پر رکھی اور اے کائنات کے رہنے والے لوگ اگر اس رسول کی تم اطاعت و پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت اور رہنمائی تمہیں اگر ملنی ہے تو وہ بارگاہر سالد ماف یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں حاضر ہو سکتی ہے اور ایک جگہ اور اللہ رحد اللہ شریف نے ارشاد فرمایا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ولا تب تلو اور اپنے اعمال کو باطل اپنے امان کو باطل نہ کرو یہاں ایک بات سمجھانا میں چاہتا ہوں ذرا آپ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کی اطاط کرو اور رسول کی ادا کرو ایمان والوں کے کس سے ایمان والوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو آپ لا چکے ہیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے جب ہی تو آپ مومن ہیں لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ایمان آپ کے دل میں داخل ہو گیا پھر ایتا کرنے کا حکم کیا معنی رکھتا ہے پتا یہ چل رہا ہے جی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے جو ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں گے نقطے کی بات ہے لیکن وہ اطاعت اور پیروی کرنے میں کسی اوروں کی اتباع اور پیروی کریں گے کچھ اور لوگ شیطان انہیں گمراہ کرے گا ایمان کے باوجود بھی وہ غیروں کی رمش اور غیروں کی عادتیں اور غیروں کے طریقے کے اوپر چلیں گے اسی لیے یہاں خطاب عام لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے اے دنیا کے رہنے والوں تم اللہ کی اعتاد کرو تم رسول کی اعداد کرو نہیں بلکہ ربیز الجلال ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے ایمان والے ہوں گے ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن اعداد اور پیروی کرنے کے لیے انہوں نے کسی اور کو اپنا امام کسی کو اپنا قائد کسی اور کو اپنا رہنما بنایا ہوگا اس لیے اللہ بہرا شریف نے یہاں یہ حکیتی کے اوپر صرف پیسہ نہیں چھوڑ دیا ایماندار ہو گئے چلو جنت میں چلے جاؤ گے نہیں فرمایا نہیں ایمان لائے ہو ٹھیک ہے ایمان لا چکے ہو ابھی ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایمان, ہے ایمان لانا کمال نہیں ہے ایمان لانا کمال نہیں ہے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے ایمان کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے ایمان تو تم لا چکے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ایمان باہر اسی صورت میں رہے گا جب تم صرف اللہ کی اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نقشے قدم کر چلو گے ان کی کرو گے ان کی پیروی کرو گے ورنہ تم اگر ایمان لا کر غیروں کی پیروی کر رہے ہو غیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو غیروں پر رہنما بنائے ہوئے ہو غیروں کی روش اور عادتوں کو اپنائے ہوئے ہو تو پھر تمہارا ایمان بیکار ہے اس ایمان کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نکلنے والا ہی نہیں ہے میرے عزیز آگے بڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جگہ اللہ بہادر اللہ شریف نے کہیں پر لالچ دیا ہے کہیں پر لالچ دے دے کر کے بندوں کو سمجھایا ہے کی ایمان لاؤ گے تو یہ ہوگا ایمان لاؤ گے برکتیں نہ دکھوں گی ایمان لاؤ گے اللہ کی اطاعت کرو گے رسول کی اطاعت کرو گے رحمت رحمتیں نہ دکھوں گی اللہ رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے رسول کی اطاعت کرو گے دنیا کے مالک ہو جاؤ گے رسول کی اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے کلن کن تم تو اللہ خود کبھی کو اگر محبوب بننا چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع اور پیروی کرو میرے حبیب کے نقشے قدم پہ چڑھو میرے حبیب کے روش کو اپناؤ یعنی کہیں کہیں اللہ وحدہ شریف نے کس طرح سے ترغیبی اسلوب اختیار فرمایا ہے رغبت دلائی ہے لوگوں کو کہ رسول اللہ کی جنت پا جاؤ گے رائے پا جاؤ گے رحمت نادم ہوں گی برکت نادم سب کچھ ہوگا اور کہیں کہیں ترغیبی پہلو گراؤنا چھمکانا اور کیا فرمایا نبی لا ترقہ نبی ولا تجہر بالخہ بابل ورنہ کمان سن لا تشور اے ایمان والو سن اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا اپنی آواز کو اپنی بات کو نبی کی بات پر بلند نہ کرنا اونچی نہ کرنا ورنہ تمہارے آواز جیسے تم آپس میں دوسرے سے اونچی آوازوں میں باتیں کرتے ہو ورنہ یاد رکھو مانتا بتا امان حکم پرن تم لسر امان تمہارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور تم تم سکوے اور پرہز کے لیبل لگا کر چل کرتے رہو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان نکلتا ہے تو کوئی ایٹم بم نہیں پھٹتا کوئی بم نہیں پھٹتا پتا پتہ ہی نہیں چلتا یہ مومن ہے بھی اس اور کتنا تربیبی اور کیا فرمایا اللہ شریف نے اگر میرے رسول کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتانی دخل جنت جو حدایت کرے گا وہ جنت میں جائے گا وہ من اومن افانی فخر اور جس نے میری نافرمانی کی تو صرف یہی نہیں کہ اس نے گمراہی یا اختیار کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے انکار کیا میرا ہی رسالت کا انکار کیا جس نے نافرمانی کی اس نے رفالت غرط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلو قرآن نے استعمال کیے ہیں گرانے اور تھمکانے کے بھی تحدیدات کے بھی اور ترجیبات سے اور ترغیبات کے بھی دونوں پہلو اللہ وحدہ اللہ نے کس لیے استعمال فرمائے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اسی نازل کیے ہوئے نازل کیے ہوئے نظام اور نازل کیے ہوئے ضابطے اور قانون سے پگھے رہیں انہی رسیوں میں رہیں اور اسی یہی احتسام حبل اللہ ہے. اسی اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رہے اس سے جدا نہ ہو اور صحیح شاہراہ پر چلتے رہے یہاں ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جب بھی اندھی تخلیق کے موضوع کے اوپر میں بات کر رہا ہوں آج جب بھی ایک دو جدہ والے ٹشو کے پر ملا رکھتے ہیں یہ ان کی مشکل ہوتی اللہ خیر کرے بہرحال جب بھی آج کسی بھی عالم یا کسی بھی مقرر یا کسی بھی خطیب یا کسی بھی قائد یا کسی بھی بڑے منہ سے ابتبا اور تقلیب کی بات نکلتی ہے جیسا خیر ابتبا اور تقلیب کی بات نکلتی ہے تو یہ لفظ نکلتا ہے منہ سے اور حاضرین اور سامعین کا جو دماغ ہے اور ان کا جو ذہن ہے فوری طور پر چند مخصوص اور محدود مقائل اور اصول جگہ کے قانون اور دعوتوں کی طرف ان کا دماغ جاتا ہے اور چل مخصوص مخصوص مذاہب پر عمل کرنے والے لوگوں کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے ان کی تصویریں آدمی اور لوگوں نے آج ہمارے ماحول میں پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش آپ نے بھی جو یہاں آپ آئے ہیں اندھی تخلیق کا نام سن کر کے نہ جانے کیا کیا تصور آپ لے کے آئے ہوں گے کیا مہراج نفرانی آج تو اماموں کو بخشے گا نہیں ہم ہاں ایسے بدنام کیے گئے لوگوں نے خد ہو گئی اللہ کی قسم اس طرح ہمیں مجھے بدنام کیا لوگوں نے اوس بلّا خد ہو گئی اللہ کی اور کس اور جھوٹ کی سوچ کے با چھوٹ وہ مرگے اور میں نے کہا یہ تو تمہارا شروع سے چھوئی رہا ہے حق کو ہمیشہ چھپانے کے لیے حق کو ہمیشہ دبانے کے لیے کون کون سے ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے اور کئے جا رہے گی آج آپ نے بھی سوچا لیکن آج بڑا مفاجہ ہے آج بڑی عجیب و غریب بات ہے میں جو آپ کے سامنے اور لوگوں نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ تقلید یہ حرام ہے یا غلط ہے اور صرف یہ حرام یا غلط صرف انہیں مذاہب کے قبول کرنے یا ان کو اپنے اوپر واجب کرنے ہی میں حرام اور حلال. حرام ہے یا غلط اور باقی زندگی میں باقی زندگی معاشرتی زندگی ہو اخلاقی زندگی ہو اعتقادی زندگی ہو تمدنی زندگی ہو تہذیبی زندگی ہو ان تمام زندگی میں تم پختوب کی طرح چھوٹے ہوئے ہو چاہے گفبارے کی تکلیف کرو مشرقین کی تخلیق کرو مغرب کی تکلیف کرو عنود کی تکلیف کرو،, کرو،, کرو یہودیوں کی تخلیق کرو کسی کسی کی بھی تکلیف کرو سب روا ہے سب جائید ہے نہ کوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی بولنے والا میرے عزیز کے اس کے عدم الشان اجتماع میں میں اس تقلید کا مذہبی تقلید کا جہاں میں ذکر کروں گا اور اس کا مختصر سا جائزہ پیش کروں گا وہی میں, میں معاشرتی عقائدی تہذیبی تمدنی سماجی تقلید کے اندر جو آج مسلمان ڈوبا ہوا ہے اور ہماری, ہماری ہمارے دونوں معاشرے کے دونوں دونوں کھمبھے مرد یا عورت ان دونوں کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ شاء اس کا بھرپور جائزہ پیش کروں گا اور ان کو بھی عقائدی اور معاشرتی تجویز کی تقلید میں جو لوگ بھاگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا ان شاء اللہ اور آج میں ان کی مدمت ان شاء اللہ کروں گا ہم لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ تقریب بس چند اعمہ کے پیچھے چلے گئے باقی کچھ بھی کرتے پھرو ہماری شکل و صورت کاطروں جیسی ہو چلے گا ہمارے رہن سہن کاطروں مشرقوں اور یہودیوں نسرانیوں کی طرح ہو چلے گا ہمارا تہذیب ہماری تہذیب ہمارا, ہمارا تمدن ہمارا ملک ہمارا علاقہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان کاطروں مشرقوں یہودانہ کیا طرح ہو چلے گا لیکن بس تقلید کا چند مانا ہے اس کو ہم نے سمجھاوا بھائی یہی میرے عزیز رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف آج کچھ درد میرے دل میں سیوا ہوتا ہے میں نے کہا آج مفاجہ ہے آج ایک عجیب بات پیش کی جائے گی آج جو سوچ کر کے آ پائے انشاءاللہ وہ نہیں سنیں گے ان شاء میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ بہادر عاشری کا یہ فضل ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اپنی اسلامی بہنوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں عرب ہوں یا غیر عرب ہوں جتنے بھی مقاصد جالیات ڈاکٹر شیخ فضل الرحمان حافظ مولانا فضل الرحمان صاحب حافظ مولانا ابو سعید عمر فاروق صاحب ہمارے برادر محمد آصف صاحب دہلوی اور جتنے لوگوں نے بھی اس اجتماع کو قائم کرنے میں اور اس کو کامیاب بنانے میں اور سنگ صاحب کے ذمےداروں ذمے داروں نے جو یہ سعود کے اشتما ان سب کا صحیح دل سے مشکور اور ممنون ہوں اور ہمارے جتنے بھی غیر عرب بھائی پاکستانی ہوں ہندوستانی ہو بنگلہ دیشی ہو ورما کے ہوں کہیں کے بھی ہوں میں ان سب کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ اپنی کثیر تعداد میں جو تشریف لائے اللہ رب الزت سے دعا کریں کہ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت نت القدو میں جگہ احتاطہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبار ہماری گردنوں کو جہن سے آباد فرمائے میرے عزیز آئیے اب میں قرآن کریم کے ترجمے اور اس مختصر کی تمیدید کے بعد ہم آپ جو ہے اب اپنے موضوع کے اندر داخل ہو رہے تھے تقلید کا لغوی اور اطلاعی معنی میں آپ کی خدمت پر رکھوں تقلید لغت کے اندر ڈیکشنری کے اندر اگر آپ کھولیں گے ریاست اللغات ایک بہت مارکت مارک مارک فارسی کتاب ہے. ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے تقلید گردن گردن بند اور گردن انداختن. یعنی بند گلے میں ڈالنا گلے میں ڈالنا. اور مجادن یعنی کسی کی تابے داری بغیر حقیقت معلوم کیے ہوئے کرنا یہ اس کو تقلید کہا جاتا ہے اور ایک اور کتاب کے اندر تقلید کا معنی قلادہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ گردن بند یعنی گلے کا پٹا گلے کا پٹا اس کو کہتے ہیں قلادہ اور اصطلاح شرح میں اصطلاح شرح میں ملا علی کاری ہنفی یہ بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب شرح شرح کسیدہ عمالی متبو یوتھ دہلی سفا نمبر چونتیس میں تقلید کا معنی یوں بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ تکلیب قبول غور غیر بلا تلیل فکان نہ قبول ہی چالو تلاد انفی عنسی کہتے ہیں غیر کے قول کو غور سے سننا تقلید کا معنی شرعی اطلاع میں کو کہتے ہیں کسی غیر کے قول کو بغیر ثبوت کے قبول کر لینا یہ اصل اثاث ہے اس معنی کو سمجھیے یہی بنیاد ہے اس کو سمجھ گئے تو باقی ختم کسی بھی غیر کے قول کو بغیر ثبوت کے قبول کر لینا اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں مسلم ثبوت کے حوالے سے سفا نمبر 624 سو چوبیس کشور اس کے اندر تقلید کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ تقلید الحمد لل بےقول فلا دلیل و ثبوت کے فلاں کسی حجت کے کسی غیر کے قول پہ عمل کرنا اس کو کیا کہا جاتا ہے تقلید کہا جاتا ہے اب اندھی تقلید کا مفہوم کیا ہے میں کہتا ہوں یہی اندھی تقلید ہے کوا کان لیا جا رہا ہے پھر اس نے کہہ دیا کان لیا جا رہا ہے تو بلا کسی تحریر کے اور بنا کسی اپنا کان چٹولہ بغیر اس کہنے والے کے پیچھے دوڑ جانا پہلے اپنا کام دیکھنا چاہیے میرا کان ہے یا نہیں ہے کہ جی؟ اب اس نے کہہ دیا کان لئے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دور گئے یہی ہے اندھی تکلیف اور ایک مثال اور میں دیتا ہوں اندھی تکلیف کی ایک جگہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے یہ بھی کی مثال ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے انہوں کہا جناب علی آپ نے باپ سے سنا ہے کبھی کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں ہم نے اپنے باپ سے کبھی نہیں سنا کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں دلیل کیا دے رہے ہیں باپ کو دلیل میں پیش کیا جا رہا ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں سے کبھی نہیں سنا کی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک کے ہاتھ ہیں لیکن آج دنیا کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے ہاتھ ہم کہتے ہیں یہ اندھی تکلیف ہے کیوں شریف قرآن کریم کے فرما جب اللہ بہاد الشریف نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تبار تعالیٰ نے کیا برما کہ ماں منع کا شدہ کس چیز نے تجھے منع کیا میں نے تو اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا ہے خرچ تبی... میں, میں نے اپنے, ہاتھ... اپنے ہاتھوں سے اپنے بیدی ادیا بیدیع... بے حدیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے تو ت... تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز میں یہاں دیکھیں اللہ بہاد اللہ شریف اپنے ہاتھ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ بھی ہے لیکن اس کا ہاتھ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے لئی تک متلی شی اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی اللہ کی کوئی مثال نہیں اللہ بے مثال ہے لیکن اللہ سارا کے ہاتھ ضرور ہیں کیونکہ اللہ خود بیان کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ ہے اور مولوی کہہ رہا ہے باپ دادا ہم نے سنے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اسی کو کہتے ہیں اندھی تخلیق اس کو کیا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے الرحمان اللہ عرش مستی ہے لیکن مولوی کہتا ہے اللہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ ذرے ذرے میں ہے اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اللہ ہاسپٹل میں بھی ہے غیر ہاسپٹل میں بھی ہے اللہ گھر میں بھی ہے فلاں جگہ بھی ہے اور حضرت سکریہ تھا نام معاف کیجیے نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے حضرت تکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں ان کی کتاب تبلیغی نصاب اٹھائیے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شاہد الرحیم سہارنپور کے بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ بزرے ان کے خاتم تھے وہ ہفتوں بھگنے موتنے نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں وہاں انمار اللہ نظر آیا کرتے ہیں یہ ہے اندھی تکلیف کے نتائج کہ کی ربلال کو انہوں نے اپنے ہماموں اور پیخانوں میں نولہ سمجھا ہوا ہے فرما رہا ہے الرحمان والا اللہ عرش مصطفی ہے اللہ آج سے بند ہے مولوی کہتا ہے باپ داداؤں سے ہم نہیں سنا فلسفیوں سے نہیں سنا یونانی مناسب یونانیوں سے ہم نے نہیں سنا ہمارے اماموں نے یہ بات نہیں کہی ہے میں اللہ کہہ رہا نہ نہیں ہمارے امام نے فرمایا نہیں اللہ کو اگر عشق مانیں گے تو پھر جہت ماننی پڑے گی جسم ماننا پڑے گا سمت ماننی پڑے گی اللہ کا رخ کی دھر ہے سخت ماننا پڑے گا سخت پہ جو لوسمان ہم کہتے ہیں لئیتا کبیت ہی شعیح اللہ عرش بلند ہے اس کی طرح کوئی نہیں اس کی مثال ہی نہیں ہے القیفیت و مجہور کیفیت مشہور ہے اللہ رب العزت بیٹھا ہے عش پہ یہ اقتبا اللہ رب العزت مطبی ہے اللہ بلند ہے یہ معلوم ہے کیفیت مجبور ہے اس لیے ہم اس کی جو اس کی شان ہے اپنے شان کے اعتبار سے وہ اش پہ بلند ہے ہم یا سیدھا رکھتے ہیں لیکن مولوی اس طرح امت کو گمراہ جاتا ہے اندھی تقریب اس کو کیا کہا جاتا ہے ہاں یہ سمجھ لیں حق حق کے مقابلے میں اور حق قرآن و سنت ہے اس کے مقابلے میں اس کے خلاف جس کسی کو بھی پیش کیا جائے وہ اندھی تقریب سمجھ رہے ہیں نا تو آگے بڑھتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں حق یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں پچھلی امتوں میں کیا یہ تقریبی ذہنیت موجود تھی پچھلی عمر میں جو نبی آئے کیا ان کے اندر یہ چیز موجود تھی قرآن میں ڈھونڈتے ہیں اور میں نے الحمدللہ پورے قرآن کو نچوڑ کر کے لا کے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی اور جائزہ پیش کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تبار اور اللہ رب العزت مجلس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کہنے اور سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے اٹھو تو دلوں کے اندر بغض دو حسد لے کے نہ اٹھنا یہاں سے اٹھنا تو تعبہ کر کے اللہ رحب اللہ جب سے اٹھنا مرنا یہی دردگے دکھ دکھ تمہاری موت مر جاؤ گے اور یہی دردگے دکھ دکھ اشک اور یقین کے درمیان لٹکتے رہو گے اور وہاں بھی یہ چیزیں لٹکے رہو گے بخشش نہیں ہوگی اس لیے یہ دور فتروں کا دور ہے سمجھو ذرا اور حقیقتوں کو سمجھو دلائل اور براہین کیا ہیں ان کے سامنے اٹھنے چیک ہو باپ داداؤں کی روش اگر باپ داداؤں کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں سلاخوں پہ اگر باپ داداؤں کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو پھر کفار کی روش مت رکھنا آگے بڑھتے ہفتے ابراہیم علیہ سلاف السلام علام توحید ہے ان کو پیش کر دیں وہ دعوتیں توحید لے کر کے اپنی امت میں آتے ہیں. اللہ واشر ماتیا آب ابراہیم نے کہا اور اے دنیا کے لوگ یہ سنم جو بت تم نے بنا کے بیٹھے اس کے لیے مجاوری کر رہے ہو اور اس کے پاس لگے بیٹھے ہو احتقاب کیے ہوئے مراقبہ فرما رہے ہو کیا ہی تم کیوں کرتے ہو کہنے لگے کالوج میں آبارا رہا آبدیل ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی عبادت کرتے ہی بیٹا پایا ہے اس لیے ہم بھی اسی کی مجاویری کر رہے ہیں دیکھنے دیکھنے نبی کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں پیش کس کو کیا گیا باپ داداوں کی روش اور ان کا طرز عمل پیش کیا گیا کالا رکھا تم باباروں کو غلال مبین اس روپ پہ کو نبی کا ہمارے اس روپ پہ بڑے اعتراض ہو رہے ہیں جن میں سخت بولتا ہے اسی میں ہی ہے اس کی زبان بالکل ڈہر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے میں نبیوں کی زبان استعمال کروں تو تم تو ڈوب مرو گے کلو بھر پانی میں میں نبی کیا فرما رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں لقد کن تم تم بھی تمہارے پاس دادے بھی قرآن اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش فما اس خالہ ابھی میں جب ابراہیم نے اپنے اپا تھے اور قوم سے یہ بیان کیا کہ اے میری قوم اور میرے اپنا تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو ہم اپنے ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کسی اور اس کی مجاوری کر رہے ہیں خالہ معرون سے سنو اور توحید اور سنت کے دعوت دینے والوں اس پوائنٹ کو اپنے ذہن و دماغ کے پنوں پر لکھو اللہ بہادر اور یہ کہیں بھی یہ پیغام تمہیں کام آ سکتا ہے بڑا اہم مقام ہے یہ اللہ بہادراش حس ابراہیم کیا کریں حس ابراہیم کیا کریں اللہ رب عزت نقشہ ٹھیک رہا آ رہا ہے جو تم پوجا کر رہے ہو چڑھا ہوں لے کے بیٹھے ہو نظر النہ مجاوری کر رہے ہو جب تم انہیں پکارتے ہو جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں اور فارون نقم اور ید الرون. یہ تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں نفع بھی نقصان بھی. بھی پہنچاتے ہیں کالو بل بجنا آبارانہ کھا لکھا ہمیں تو اس کا پتا ہوتا نہیں ہے اپنے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہندی کر رہے ہیں لیکن آج کل کے لوگ بڑے سیاح ہیں اب تو باقاعدے اس گونگے گنگی بدعت اور گونگی شرک کو دلالا نے